يا أيها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا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 وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفتك فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما عللنا وما أصرفنا وما أنت تعلموا به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر وانت على كل شيء قديل اللهم حبب إلينا الإيمان وسبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسو قبل العصيان واجعلنا من الراشدين اللهم مزينه بزينة الإيمان واجعلنا هد وأكدو الله اللهم انفعنا بمعلمتنا وعلمنا ما ينفعونا وارزقنا علمливо عيمة خطب مسنونہ کے بعد دو جگہوں سے دو مختلف آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی جن میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو جہاں برائیوں سے روکا ہے شر اور فساد سے دور رہنے کی تعلیم و تلقین کی ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی صفتوں میں سے اہم صفت بیان کی کہ وہ لوگ خیر اور بھلائی میں سبقت کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بلکہ اللہ نے فرمایا فستبق الخیرات خیر کی طرف سبقت کرو نیکی کی طرف سبقت کرو کیوں اس لیے کہ نیکی کی طرف سبقت کرنا گویا جنت کی طرف سبقت کرنا ہے جنت کے راستے پہ چلنا ہے اس لیے آج کے خطبے میں میں آپ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک خاص روایت مروی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی تعلیم دی ہے یعنی تین چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور تین چیزیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور تین چیزیں ہیں جن پر انسان عمل کرے تو اللہ اس کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ جنت میں اس کے درجے کو بلند کرے گا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سنن کی مشہور کتابوں میں جیسے صحیح الترغیب وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا صلاحت تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شف مطاق وہ ہوم وعجاب المرء ایجاب المر انسان فتنے کا شکار ہو جائے اور دو فتنے ہی تمام فتنوں کی جڑ ہے تمام اختلاف اور تمام برائیوں کی جڑ صرف دو فتنے ہیں وہ ہیں شبہات اور شہوات کا فتنہ انسان کے ذہن میں شبہات پیدا ہو وسوسے پیدا ہوں شیطان برائیوں کو مسین کر دے دین کے بارے میں شکو کو شبہات پیدا کرے تو ان شبہات کے پیچھے چل کر کے آدمی یقین سے محروم ہو جاتا ہے اور دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نئے نئے بدات اور خرافات کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اس امت میں بھی اختلافات پیدا ہونے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جس راب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نسارہ کے بارے میں خبر دی ہے ان اہل نے افطرقی نہیں اہل کتاب یعنی یہ حودو نسہارا بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت بھی تہتر فرقوں میں تہتر گروہوں میں بٹے گی اس اختلاف کی جڑ کیا ہے کیوں بٹے گی یہ امت شبہات کی وجہ سے جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ لیں گے اور جو اصل دین ہے اس دین سے ہٹ جائیں گے کیوں اس لیے کہ شیاتین نئے نئے شبہات پیدا کریں گے بدایت کو سنت کا نام دیں گے سنت کو بدایت کا نام دیں گے تقدیر کے بارے میں شبہات فرشتوں کے بارے میں شبہات قیامت کے بارے میں شبہات اور صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف اور موضوع حدیثوں کے اوپر چلنے کی تلقین یہ سب کیا شبہات کا راستہ ہے اس لیے جتنے فرقے پیدا ہوئے جتنے اختلافات ہوئے اور جتنے اختلافات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اس کی بنیاد شبہات ہے اور دوسرا فتنہ شہوات کا خواہشات کا دنیا پرستی کا مفاد پرستی کا دنیا طلبی کا دولت اور پیسے کمانے کی حرض میں انسان حلال حرام کی تمیز کھو جائے پیسے کی محبت میں آدمی اپنے دین اور ایمان کو فراموش کر جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ان فتنوں کے ہونے کی خبر دی ہے واقع ہونے کی خبر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم سی مومن فتنوں سے پہلے فتنوں کے آنے سے پہلے فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے نیکی کی طرف سب کرو نیکی کی طرف بڑھو چڑھو خیر اور بھلائی کے کاموں میں خوب خوب دلچسپی دکھلاؤ ورنہ فتنے جب رونما ہو جائیں گے شہباد کے فتنے شبہات کے فتنے تو انسان نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے نیک عمل سے دور کر دیا جاتا ہے اور بہت ساری نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے فتنوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک زمانہ یہ گا کہ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہوئے گا کب جب ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرف اندھیری رات ہو جس میں انسان کو اس کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تو فتنا کہتے ہیں کہ جب فتنے رونما ہوں گے تو آدمی کو پتہ نہیں چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا کون جماعت حق پر ہے کون نا... باطل پر ہے پتا نہیں چلے گا فتنہ کہتے ہیں آج تو جب فتنے رونما ہوں گے صبح میں, میں ایک آدمی مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا رضب اللہ شام میں مومن ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا کیوں یہ بھی اور رجول ادین ابھی محنت دنیا دنیا کے چند پیسوں کے لیے دنیا کی پونجی کے لیے دنیا کے و منال کے لیے دنیا کی ہرس کے لیے اور دنیا کے سامان کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا یہ شہوات ہے یہ کیا ہے شہواد خواہشات کا کتنا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں کیا سم مطاع خود غرضی مفاد پرستی لوٹ خسوٹ کہیں سے بھی آ جائے پیسہ کہیں سے بھی آ جائے یہ ہرس اور نفس پرستی اور دنیا طلبی کی ہرس کی کثرت یہ انسان کو ہلا کرنے والی ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا جل جلالہ لو وہ منگو کشو ہے نفس ہی جو اپنے نفس کی بخالت سے اور اپنے نفس کی شرارت مفاد پرستی سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے اس لیے عیسائیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے سلف دعا کرتے تھے سلف سال کیا دعا کرتے تھے اللہ من اللہ مجھے نفس کی شرارتوں سے اور بخالتوں سے خود غرضی سے مفاد پرستی سے لوٹ کھسوٹ سے اللہ ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری شریف کتاب الفتن حضرت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان الزمان العمل خسمل الشح سر الحرجو القتل القتل ایک زمانہ آئے گا کہ وقت تیزی سے گزرے گا ٹائم کا تیزی سے گزرنا اسنت شہری وہ شہر کل اسبو ولسبو کل یوں ملواحد ول یو ملواحد کس یعنی پورا سال لگے گا گویا مہینے کی طرح گزر گیا پورا مہینہ لگے گا ہفتے کی طرح گزر گیا پورا ہفتہ لگے گا گویا ایک دن کی طرح گزر گیا صبح سے شام تک جتنا ٹائم لگتا ہے لگے گا پورا ہفتہ جو ہے ایک دن کی طرح اور ایک دن ایسا لگے گا ساک گھڑیوں میں گزر گیا ساک براد ایک گھنٹہ نہیں ہے یعنی ایک گھنٹہ یعنی ایک دن لگے گا چند گھڑیوں میں گزر گیا اور چند گھڑیاں لگیں گی گویا کہ کھجور کے سوکھے ڈالی میں جب آگ لگائی جائے کتنی جلدی جلتا ہے اسی طریقے سے لگے گا کہ پورا گھنٹا یعنی یعنی یہ گڑی جس کو ہم کہتے ہیں ایک لمحہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ یعنی ایسا لگے گویا کہ بالکل منٹوں میں چلا گیا منٹ لگے گا سیکنڈوں میں چلا گیا یہ حدیث بھی صحیح ہے تو وقت تیزی سے گزرے گا یا یہ مراد ہے کہ زمانے کی مسافت ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا ایک بستی بن جائے گی جیسا کہ بعد اہل علم نے تشریح کی ہے وین قصول عمل عمل میں کمی آ جائے گی زبان کی مٹھاس بڑھ جائے گی جیسا کہ بعد روایتوں میں عمل میں کمی آ جائے گی بولنے والے زیادہ ہوں گے اور عمل کرنے والے کم ہوں گے وی القشر خود غرضی مفاد پرستی لوٹ خسوٹ کا مزاج بن جائے گا ویک سور الحرج اور قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے لوگ حلال حرام کی تمیز کھو جائیں گے چاہے دنیا مٹ جائے لیکن ہمارا مفاد حاصل ہو دنیا ختم ہو جائے لیکن ہماری بلڈنگ بن جائے یہ علامات قیامت ہے میرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جو ہلا کرنے والی یہ شرح یہی ہے خود مفاد پرستی خود غرضی وہ ہوم متبہ خواہشات کی پیروی متا یہ شب یہ شہبات ہے خواہشات کی پیروی نفس کی پیروی شبہات میں لوگ مبتلا ہوں گے کسی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے امت کی ہتر فرقوں میں بیٹھے گی جو حدیث مایوگی نے سفیا کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور تیسری چیز جس کی وجہ سے آدمی ہلاک ہوگا کہ ہر آدمی چاہے گا میری بات میں اور میں میں اور میں میں اور میں گویا میں مانے شراب بھی آتا ہے معلوم ہے کہ نہیں میں مانے شراب اور میں کے مانا میں یہ بھی ایک نشہ ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے؟ یعنی آدمی اپنی سپرمیسی کو کائم کرے گا یہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں پھر سے سمجھ لیجیے تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں خود غرضی مفاد پرستی اور خواہشات کی پیروی نسل کی پیروی جو من میں آئے وہی کریں گے ہم کو اچھا لگتا ہے بھائی اچھا ہے. تو شراب پینے والے کو شراب اچھی لگتی ہے نہیں. گانا گانے والے کو گانا گانے میں مزہ آتا ہے حرام کھانے والے کو حرام میں مزہ آتا ہے تو کیا آپ من سے کام کریں گے یا اللہ کی مرضی سے کام کریں گے تو دوسری چیز جو انسان پہلا کرنے والی خواہشات کی پیروی من پسند کام کرنا اور تیسری چیز جو انسان چاہے کہ ہماری بات کیوں نہیں ہر جگہ اپنی بات کو اپنی رائے کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرے ان تینوں بیماریوں سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں دنیا کے فتنوں سے نجات دے گی قبر کے عذاب سے نجات دے گی قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دے گی اور جہنم کے عذاب سے نجات دے گی امن اور سکون کی زندگی اللہ عطا کرے گا اللہ ہمیں ان تین چیزوں پر عمل کرنے کی توشت نمبر ایک الحادل غذا انسان میں حق بولنے کی عادت ہونی چاہیے حق بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو ڈنڈے مارتے رہو بھئی حق بولنا ہے لیکن طریقہ کس کا ہونا چاہیے حق بولنے کا طریقہ کس کا ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر آپ کے صحابہ کا آپ سے زیادہ کوئی حق بول سکتا آپ سے زیادہ کوئی حق کی تبلیغ کر سکتا کہ آپ کا انداز کیسا تھا مکے میں آپ نے کیسے تبلیغ کی آپ غور کر لیجیے کیا انداز تھا آپ اپنی آپ داروں نے کیسے تبلیغ کی اپنے گھر والوں کی کیسے فرمائی کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تیار کیا ان کی غلطیوں پر کیسے ٹوکا مسجد میں عرابی نے پیشاب کیا تو آپ نے کس نرمی سے سمجھایا آپ نے علماء سے ضرور سنا ہوگا ماویہ بن حکم وسلم نے نماز کی حالت میں بات کی تو آپ نے کس میٹھے انداز میں سمجھایا کہ نماز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے حق بولو سچ بولو لیکن زبان اچھی ہو زبان میٹھی ہو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میرے بھائی اذا عراد اللہ اور جب کسی گھر والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ جب کسی گھر والوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے تو گھر کے لوگوں کے درمیان نرمی پیدا کرتا ہے سبحان اللہ یعنی جس گھر میں لوگ نرم ہوں اور جس گھر کے لوگوں کی زبان اچھی ہو ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو ایک دوسرے کے سامنے مسکراتے ہوں ایک دوسرے کی باتوں کو تسلیم کرتے ہو گھر کا کوئی فرد اگر ناراض ہو جائے تو برداشت کر لیں تو اگر گھر والوں کے اندر نرمی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے آپ کی کسی نیکی کو قبول کیا اور اللہ نے آپ کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا تو معلوم یہ ہوا کہ حق بولنا ہے لیکن نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ حق بولنا انصاف کرنا ہے لیکن طریقہ کس کا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی صحابت چلیے نمبر ایک جو چیز انسان کو نجات دینے والی ہے فتنوں سے بچانے والی ہے قیامت کی ہولاتی سے نجات دینے والی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر بھی رکھے گا حدیث آپ نے یقینی سنی ہوگی یہ وہ لوگ جو انصاف کی بات کرتے ہیں جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں مخصدین <سلام> <سلام> جو اپنے فیصلوں میں جو اپنے گھر والوں میں اور جو اپنی ڈیوٹی میں انصاف کرتے جو آپ کو ٹائم دیا گے آپ ڈیوٹی پر کام کرو اللہ ہم سب کی غلطیوں کی اصلاح فرمائے ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے <سلام> ہمیں جو ڈیوٹی دیا ہے ہم اس ڈیوٹی کو صحیح طور پر انجام دے یہ اپنے ساتھ انصاف ہے یہ اپنے ساتھ انصاف ہے میں <سلام> <سلام> <سلام> انصاف ہے کہ حید الف کرو کہیں بولنا ہو تو سچ کی سچی کا واحد یہ انصاف ہے تو نمبر ایک خوشی اور ناخوشی میں عدل اور انصاف قائم کرنا ہے. نمبر دو غلق فلفخر ور گینا آپ چاہتے ہیں کہ آپ فتنوں سے نجات پا جائیں اقتصادی بحران سے بچنا چاہتے ہو تو جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے ایسا نہیں کہ جب پانچ ہزار ریال تڑخا دی تو سبحان اللہ ایک دن میں ایک ایک ہزار ریال خرچ کیا اور جب گھٹ کر کے ڈھائی ہزار آ تو ایک ریال کا خیال کرتے ہیں ایک ریال بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے ریال کا خیال ہونے لگا نہیں درمیانی رائے اختیار کرنی چاہیے میانہ روی میانہ روی سمجھ گیا نا اسی کو کہا گیا اختصاب القبل اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے تحیات اور درود کے بعد تحیات اور درود کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا تشود میں علامی کے علامیہ نفسی اسی طرح یہ دعا بھی آپ نے پڑھی ہے اور تعلیم دی جس کا ایک ٹکڑا ہے اللہ یہ سلوک مالداری کے اندر اور محتاجی کے اندر جب محتاجی ہو قلت مال ہو اور مالداری دونوں میں اللہ ہمیں میانا روی کی طرف فرمائے میڈیم ہوئے یعنی درمیانی راہ نہ بہت زیادہ خرچ کریں نہ ہاتھوں کو روکے ولا تب سبہ کلل بخت ولا تک یہ لہجہ کا مغلول اپنے ہاتھوں کو گردن سے مند باندھو اور مکمل کھولو بھی نہیں درمیانی رہ تیار کرو یہ آپ کو نجات دے گی جب آپ کو پیسے تھے آپ کو چاہیے نا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا چاہیے بیوی بچوں کے لیے نہیں جمع کرنا چاہیے جس طرح بیوی بچوں کو خرچ کرنا عبادت ہے ادان فقر رضور اعلیٰ علی سے بوا کتے دہلا ہو بھی حصہ حدیث بخاری کی جب آدمی بیوی بچوں کا خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو اس پر بھی صدقے کا جواب ملتا ہے اسی طرح پیسوں کو بچانا بھی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب نے بکاس کو تعلیم دی اپنی اولاد کا مالدار بناؤں کیا مطلب حضرت بن نے کہا کہ میں اپنا کل مال یعنی آدھا مال یعنی کل مال کا آدھا مال میں اللہ کی میں خرچ کرنا چاہتا ہوں دو تہائی آدھا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا نہیں ایک تہائی اللہ کی راہ میں سکتے ہو کیونکہ انتظر خیر من انتظر اپنی اولاد کو مالدار بنا کر کے جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ غریب بناؤ گے اور پورا مال خرچ کر دو گے تمہاری اولاد غریب بن جائے گی تمہارے بات تو وہ لوگ تمہاری اولاد کا پیالہ لے کر کے لوگوں سے سوال کریں گے تو معلوم لوں جب پیسہ ہو تو آدمی کو جمع بھی کرنا چاہیے لیکن جمع کا مطلب بھی نہیں کہ زکات مت نہیں زکات بھی دینا ہے یتیموں کو خرچ بھی کرنا ہے غریبوں کو خرچ بھی کرنا ہے بے کسوں کا ساتھ بھی دینا ہے مسافروں کی خدمت بھی کرنا ہے یعنی مالوں کو جمع کرنا ہے درمیانی اختیار کرنا یہ یعنی انسان کو نجات دینے والی ہے حضرت یوسف علیہ سلاحت والسلام نے جو خواب کی جو تعبیر کی تھی جو آپ کو پتہ ہے ایشور یوسف میں کہ سات دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے سنا بھی ہوگا انشاءاللہ شاء نے جو اس بادشاہ نے جو خواب دیکھا کہ سات دبلی گائے موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں اور سات سوکھی بالیاں ہیں اور سات ہری بالیاں ہیں تو کیا حضرت یوسف نے تعبیر کی تھی سات سال کہاں پہ گا کیا سالی آنے والی ہے تو آپ نے تعلیم لی نا کہ جب جو کھیتیاں ہوں ان کھیتیوں کے اندر جو فصل ہو اس فصل کو دانے کو الگ مت کرو بلکہ اس کو بچا کر کے رکھو تاکہ تنگی کے زمانے میں کام آئے سمجھ ہماری بات نا تو آپ کو اللہ نے جب پیسہ دیا تو آپ کو جمع کرنا چاہیے اور آپ کو اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے سخیرہ اندوزی کرنی چاہیے تاکہ تنگی کے زمانے میں آپ کو کام آئے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمائے تین چیزیں نجات دینے والی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجی کے اندر اور مالداری کے اندر روی اختیار کرے اور نمبر تین تین چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں نمبر تین خشیت اللہ فسکر وعلامیہ تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ظاہر میں بھی اور باطن میں سکریٹ اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ انسان اللہ سے بھرے جب تنہائی میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرے لوگوں کے سامنے ہو تو بھی اللہ سے ڈرے اگر ہم یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں تو بند قمرے میں بھی نفل نماز پڑھو یہاں پہ استحبار کرتے ہیں تو بند کمرے میں بھی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو استغبار کرو یہ تین چیزیں نجات دینے والی ہے دنیا کے فتنوں سے خبر کے عذاب سے قیامت کی ہوناکی سے نفس کی برائی سے نمبر ایک حقبات پر عمل کرنا اور حقبات کی تبدیلی کرنا نمبر دو میانہ روی خرچ کرنے میں درمیانی رائے اختیار کرنا نہ بہت زیادہ ہاتھ پھیلانا اور نہ بہت زیادہ روکنا نمبر تین اللہ سے ہر حال میں ڈرنا یہ تین چیزوں نداد دینے والی ہیں ہم کو اور آپ کو کوشش کرنا کہ ان پر آنا پڑے اور تین چیزیں گناہوں کا سارا ہے جو گناہ ہو گئے اللہ اس کو جھاڑ دے گا زیادہ زیادہ کپڑے پر تو داغ لگے گا نا. آپ جتنا بھی بچائیں گے لیکن داغ تو لگے گا گرد تو لگے گا کہیں کم کہیں زیادہ کبھی دھول زیادہ ہوتی ہے تو جلدی کپڑا گندا ہو جاتا ہے اور دھول زیادہ نہیں ہوتی تو کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ تو کپڑے گندے ہوتے ہی ہیں تو دنوں پر بھی سنگ لگتا ہے دنوں پر بھی گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں معصوم ہے خطا نہیں ہے انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو گناہوں کا کفارا ہوگا وہ کیا ہے اس لیے اختصام کے ساتھ اس بات وضو آ جارے اور ٹھنڈک میں اچھی طرح وضو کرنا یعنی سنت کے مطابق وضو کرنا اچھی طرح کا مطلب نہیں ہے کہ چھ چھ بار دھونا بعض لوگ چھ بار دھوتے پانچ پانچ بار نہیں تین بار دو بار ایک بار یعنی یہ وضو کا طریقہ ہے سنت کے مطابق وضو کرنا وقت نہیں کہ تشریح کی رائے بھی یعنی صحیح طریقے سے وضو کرنا نمبر ایک غلط اللہ قدام عید جماعت پیدل چل کے آنا چلنے کا مطلب جہاں تک جانے کی صلاحیت ہو اب ایسا نہیں کہ دس میٹر چل رہا ہوں یہ مطلب نہیں یعنی آدمی کوشش کرے کہ مسجد آئے تو پیدل آ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرتا ہے درجے کو بلند کرتا ہے نمبر تین غم فار کے بعد ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا انتظار کرنا جمعہ پڑھ اثر کا انتظار ہے اثر پڑھ مغرب کا انتظار ہے یعنی کہ نماز کے بعد انسان بےچے لو کہ ہماری نماز میں چھوٹے مثال کے دور پر جب پچیس تاریخ ہوتی ہے مہینے کی سب انتظار کرتے ہیں پانچ دن باقی پانچ دن کے بعد راتیں ملنے والا ہے اور جیسے راتیں ملتا ہے سب بینک کی طرح بھی لگاتا ہوں ہر لمحہ انتظار کب آئے گا راست کب آئے تو اس سے زیادہ ہمیں انتظار کرنا نماز کا کیونکہ راتی آپ کی دنیا میں کم آنے والا ہے اور جماعت کا انتظار یہ قبر کے عذاب سے بچائے گا انشاءاللہ اور قیامت کے فناتی سے بچائے گا دنیا کے فتنوں سے بچائے گا تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے پھر سے سنیے تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے نمبر ایک اچھی طرح ودو کرنا نمبر دو مسجد پیدل چل کے جانا اور نمبر تین ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی یہ تین چیزوں پر جس کا عمل ہوگا اللہ نے تو فرمایا وقت نہیں کہ محدث مکمل پڑھیں اللہ نے فرمایا اے محمد صلاح صاحب اپنی امت کو بتا دو جو ان تین چیزوں پر قائم رہے گا تو کون تین چیزیں اچھی طرح وصو کرنا ٹائگر مسیح چل کے جانا ایک نماز بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اے محمد اپنی امت کو بتا دو تین چیزوں کی گارنٹی ہے گرین کارڈ ہے ربانی چینل ربانی سے یہ اعلان کیا گیا تین بشارتیں دی گئی کیا منفاء جو ان تین چیزوں کو عمل کرے گا پہلی گارنٹی اور ضمانت یہ ہے کہ اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی اس کی زندگی کیسے گزرے گی خیر کے ساتھ خیر،, خیر پر اس کی موت ہوگی نمبر تین وقان مندر کا یوم وال اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام گناوں سے پاک اور صاف کر دے گا نہیں سمجھا پھر سے میں شمار کرتا ہوں سنا ہے کہ مان لوگ ہیں اور میں تو کافی دنوں سے آپ کے پاس آ رہا ہوں تین چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے تین بشارت دے گا نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اچھی کر دے گا خیر کی زندگی ہوگی امن اور سکون کی زندگی ہوگی اور نمبر دو خیر پر اس کی موت ہوگی ایمان پہ موت ہوگی کلمے کی موت ہوگی موت کے فتنوں سے بچائے گا اللہ موت کے مقصد روح جب قبض ہوگی تو آسانی سے روح قبض ہوگی فرشتے سلام کریں گے اللہ دینا تھا تب اقا ملا میں کہ فرشتے سلام کرتے ہیں جن کی روحیں آسانی سے قبض کی جاتی ہے جن کی موت آسانی سے ہوتی ہے جن کی روح قبض کی جاتی ہے فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاک ہیں جن کی روزی پاک ہو جن کی نیت پاک جن کا عمل پاک اور مرنے سے پہلے گناہوں سے اللہ پاک صاف کر دے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا کرمائیں اور آخری بات انشاءاللہ دوسرے خطبے میں کیونکہ وقت محط محدود ہے یہاں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے وقت کی میں جھجیاں اڑاؤں اور آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالوں کو الحمد للہ حدیش بتائی گئی کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں گناہوں کا کفارہ اور تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ مومن کے درجے کو درجہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مومن کے مقام کو اس کے پوسٹ کو اس کے گریب کو اللہ بڑھاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں جو تین چیزیں جو درجات کو بلند کرنے والے ہیں مومن کے غریب کو اللہ بڑھائے گا اس میں سب سے پہلے نمبر اقیامت کام کھانا پلانا اس کو کھانا کھلانا تو یہ تو مسکین و و اسیرا سبحان اللہ کھانا کھلاؤ مسکینوں کو قیدیوں کو یتیموں کو اور کھانا کھلانے کا ایک ثواب اللہ نے بتایا تو وقاف اللہ اشر رضا اللہ قیامت کی ہولناکی سے بچائے قیامت کی ہولناکی سے اللہ بچائے گا ہمیں اللہ تعلیم ہمیں اللہ توفیق ادا کرنا کھانا کھلانا عشاء السلام سلام پھیلاؤ سلام پھیلانے سے محبت پیدا ہوتی ہے سلام کرنے سے نفرت دور ہوتی ہے سلام کرنے سے شیطان کے سیتنے سے انسان نجات پاتا ہے اور سلام کرنے سے سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے گا حجی سنگھ کیونکہ ابشلام اطمین الطام سلحام سلو بلنا سنیام ترسل الجنت سلام سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ رشتوں کو جوڑو رات میں اٹھ کر عبادت کرو یعنی کم سے کم دو رکادمی تحجد پڑھو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ تو درجات کو اللہ بلند کرے گا السلام سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ وہ سلا تو ملنے لنہ سنے اور جب لوگ سوئے ہوں تو رات میں اٹھ کر کیا کرو عبادت کرو کم سے کم دو رکعت تو پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے اس فضر کی اگر اذان چار بج کے پندرہ کو ہوتی ہے تو چار بجے بھی اٹھ گئے چار پانچ بجے اٹھ گئے دو رکعت اگر پڑھ دیکھو کیا ہے سب گی منخوامہ بھی آشر آجات آیات لم پھر بھی دس آئے بھی جو تحجد میں پڑھے گا اللہ غافلوں کی جماعت سے غافلوں کی جماعت سے اللہ نکال دے گا اللہ ہم کو آپ کو صحیح دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر ہم عل کرنے کی توفیظ مسلم فرمائے اللہ اللہ سات وہ کرنا دیکھ لوگ